جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو صورت الاصف سنا نہیں لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہوتے تھے اس لیے کہ واقعیتن یہی چیز اصل فیصلہ کون اگر یہ نقش کہیں دھند جائے اگر اس کی پکڑ جو ہے انسان کے اصاف پر کمزور پڑ جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جائے گا پھر وہ دولت کی طرف بھاگے گا دنیا بھی وجاہت اور عزت کی طلب میں غلط راستے اختیار کرے گا اگر یہ فکر معیار جو ہے یہ کامیابی اور ناکامی کا اس کی گرفت مضبوط رہے ہمارے اعصاب پر ہمارے سوچ کے اوپر اس کا تسلط رہے تو پھر یہ ہے کہ طرز عمل درست ہوگا زندگی کا جہاد صحیح رخ پر ہوگا تگ و دور صحیح و جو ہے زندگی میں وہ اپنے صحیح خطوط پر آگے بڑھے گی دوسرا نتیجہ اور وہ یہ اور وہ بھی پھر میں ارض کروں گا بھول جائیے ہمارے ہاں جو اعتقادات ہیں جو مرتب ہو گئے ہیں عقائد اس وقت ان کو ذرا ذہن سے نکال کر صرف اس صورت پر توجہ کو مرتکز کی جب. غور و فکر کل کا کل اس میں آخر اللہ کا کلام ہے اس میں جو لفظ آیا ہے بامانی آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے اس میں جو ربط قائم ہوا ہے وہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام شاف کہہ رہے ہیں کہ لطبر اناس و حاضری صورت علسیہ المن القرآن سواہ لکفت الناس۔ تو اس پر توجہ کا اور اس پر غور و فکر کا حق ادا ہوگا جبکہ ذرا ایک دفعہ ذہن سے دوسری چیزوں کو نکال دیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کوئی تضاد ہے وہ میں بعد میں ارض کروں گا وہ حقیقت وہ سطحیت کا نتیجہ ہے ورنہ کوئی تضاق نہیں ہے لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ توجہ کو خالص سے پر اس پر مرکوز کی دی. دوسرا نتیجہ جو اس سے برامد ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی کے کم سے کم لوازم کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اسلوب اس اس کلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے جو لوگ یہ چار شرطیں پوری کریں جن میں یہ چار اوصاف ہو ان کو بڑے مراتے میں عالیہ نصیب ہوں گے ان کا بہت اونچا درجہ ہوگا قدمہ صدق نندہ رب اپنے رب کے ہاں ان کا بڑا اونچا پایا ہوگا یہ بھی ہو سکتا تھا اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ برامد ہو سکتا تھا کہ اگر اس درجے تک انسان شرطیں پوری نہ کر سکے تب کوئی کمتر درجہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے اگر بہت اعلی رتبہ نہیں تو کوئی کمتر رتبے میں کامیابی کا امکان ہے یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے ناکامی سے فیلور یقیناً وہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں جو ان چار شرطوں کو پورا نہ کرے تو معلوم ہوا یہ منیمم کا تذکرہ ہے اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ, یہ اگر چاروں شرطیں ہو جائیں پوری اور یہ کہہ رہا ہے کہ منیمم کامیابی اصل میں دو چیزوں میں فرق کو اگر پیش نظر ذہن میں نہ رکھا جائے تو یہ مغالطے اور یہ اعتراضات جو ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سطحت کے اوپر مبنی ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو یہ کہ ایک ہے کسی شے کی نوعیت ایک ہے اس کی کمیت کمیت کوانٹیٹیٹو ایسپیکٹ ایک ہے کوالیٹیٹو ایسپیکٹ یہ دونوں چیزیں جدا ہیں یقیناً جس کو کہ ایک گراف کے ذریعے سے ہم بڑی خوبصورتی کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراف میں ایک لائن ہوتی ہے جو ہوریزونٹل ہے نیچے ہے اور ایک پھر ورٹیکل کھڑی ہے عمودی شکل میں کھڑی ہے نیچے یوں سمجھئے ایمان عمل سالے دواسب الحق تواسبی صبر اب جو اس کی کوانٹٹی کا معاملہ ہے وہ اس عمودی خط کے ساتھ آئے گا ایمان تھوڑا ہے تو عمل سالے بھی اسی درجے میں تھوڑا ہوگا تو تباسب الحق بھی اسی درجے میں ہوگا تو تباسب صبر بھی اسی درجے میں ہوگا لیکن ایمان کا بیج اگر صحیح درست ہے تو لا بالا اس سے عمل ہے اور اس سے تباسبل حق اور اس سے تباسبل سبر وجود میں آئیں گے یوں سمجھئے کہ ایک بیج ہے جو چھوٹے درخت کا بیج ہے ایک بیج ہے جو بڑے درخت کا بیج ہے بیج اگر سالے ہے تو اس جو چھوٹے درخت کا بیج ہے اس سے چھوٹا درخت وجود میں آئے گا پتیاں نکلیں گی اس بیج سے یا گٹھلی سے پھر اس کا تنا بنے گا وہ تنا بھی چھوٹا ہوگا اس کی شاخیں بھی چھوٹی ہوں گی اس میں جو پھل لگے گا شاید وہ بھی چھوٹا ہو لیکن اگر کوئی بڑے درخت کا بیج ہے لیکن ہے صحیح بیج سالے ہونا چاہیے اگر سالے نہیں ہے تو کوشے آگے وجود میں آئے گی نہیں درخت وجود میں نہیں آئے گا اسی طریقے سے اس گراف کے حوالے سمجھئے اگر ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ صحیح ہے بیج صحیح ہے تو ہمارے سادے بھی اسی نسبت سے آگے بڑھے گا گمبھیر ہوگا اس کی شاخیں جو ہیں اور آگے پھیلیں گی اسی نسبت سے اب شدت پیدا ہوگی تواسبل حق میں اسی نسبت سے اب صبر کے مراحل بھی بلند سے بلن تر مراحل پر انسان سابق قدم رہے گا تو دونوں چیزوں کو علیحدہ اگر رکھ لیا جائے تو اگر یہاں جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہے کم سے کم منیمم زیرو لیول سے ذرا اوپر چلیں گے تب بھی یہ چاروں چیزیں آئیں گی ایمان بھی امن صالح بھی توسیع حق بھی توسیع بھی بھی اس سے اوپر جائیں گے پھر چاروں چیزیں اسی مناسبت سے آگے بڑھ جائیں گے اور اوپر جائیں گے پھر چاروں چیزیں اسی نسبت سے اعلی تر درجے کے اوپر ہوں گے. لیکن یہ کہ ہے یہ چاروں لازم یہی ہے در حقیقت تیسرا سبق کہ یہ چاروں جو ہے لازمی ہے اور چاروں باہم لازم و ہیں چاروں لازمی کس اعتبار سے اس کو بھی سادہ انداز میں سمجھیے کہ جب فرمایا گیا کہ انسان لفی خسن الزین عامن واملس والا وطب سو بالحق وطب بالصبر تو اگر خسران سے نجات کو چار شرائط سے مشروط کیا گیا تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو ساکت کر اللہ کا کلام ہے اس میں کون ترمیم کر سکتا ہے معلومات چاروں لازمی ہیں چاروں ناگزین اس لیے کہ سادہ سی مثال جو میں نے اس کتاب سے بھی دی ہے اگر کوئی حکیم نسخہ لکھتا ہے اس میں چار اجزاء ہیں چار ادویات ہیں اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں سے ایک دوا کو ساقت کر دے ختم کر دے تو اب یہ نسخہ اس کا اپنا نسخہ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری اب حکیم پر نہیں ہے طبیب پر نہیں ہے اس کی ذمہ داری اب اس شخص پر ہے جس نے اس میں سے کسی چیز کو نکال دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسخے نجات ہمارے لیے تجویز کیا ہے ایمان عمل صالح تواس بلحق توا سے بھی صبر ان میں سے کسی بھی شے کو ساقت کر دینے کا کسی کو اختیار حاصل ہو اور یہ وہی بات ہے جو میں کر چکا ہوں ایمان کا بیج اگر صالح ہے تو اس سے یہ چاروں چیزیں وجود موجود ہیں ایمان کے بعد عمل صالح امن سالے اپنی ایک پختگی کو پہنچے گا اس میں برگو بار لگیں گے تواسب بالحق اور تواسمی صبر کی البتہ فرق رہے گا کوانٹیو فرق رہے گا وہ فرق اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ اس ایمان کے بیج کے سالے ہونے اور صحیح ہونے کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ تینوں منتلیں بعد میں وجود میں آئیں گے اسی اعتبار سے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا کال جو بہت ہی اس اعتبار سے میں ارض کروں گا قول فیصل کا درجہ رکھتا ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات بھی ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس کتابچے میں شامل ان عبارات کو پڑھیں یاد کریں اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں اپنے گزشتہ ہفتے کے ان دونوں نشستوں میں ارد کر چکا ہوں کہ میرا اپنا طرز عمل یہی رہا اور یہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارک ہے کہ بلحی ویت ان یہاں تو صورت کا معاملہ ہے ایک صورت بھی اگر آپ سمجھ لیں تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک, ایک بٹا ایک سو چودہ حصہ آپ کے اس کی دولت جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہو گئی ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس سورت کے آپ مبلک بن جائیں اگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات میں ایک دوسرے کو تذکیر کرتے تھے اس سورت کی یاد دہانی کرا دیتے تھے یہی طرز عمل ابھی اختیار کرنا چاہیے اور اسے آگے پھیلانا ہے تو ان عبارات کو یاد کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بہت پیاری عبارت ہے امام راضی اللہ علیہ کی کہ فی دل آیا فیح وعید شدید اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید ہے اللہ تعالیٰ حکم ابلخسار علی جمی الناس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے خسران کا بربادی کا تباہی کا تمام انسانوں کے حق میں اللہ ملکان آتی ان بحاد ہل اشیائی سوائے ان کے جو ان چاروں چیزوں کا التزام کریں چاروں چیزوں کا حق ادا کریں وہی المان ہو و ہو وہ تواصب الحق ہے وہ تواصب سب ہے اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل اسالح اور تواسب الحق اور تواصب سب اور بڑا پیارا جملہ ہے وہ دلزالے کا اس سے دلیل ملی ہے اس سے رہنمائی ہوئی ہے ان نجات اور معلق مجمورے حاضل اشیا تو نجات کا دار نجات منحصر ہے نجات کا دار و مدار ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر بہت پیارا جیسا کہ میں نے بارہا اپنے دروس میں ارض کیا ہے امام راضی کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں اگرچہ ان کی تفسیر میں خاص زمانے کا علم کلام اس خاص زمانے کا فلسفہ اس خاص زمانے کی فلکیات یہ تو وہ مباحث ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت جو ہے پر کچھ گھبراتی ہے اس لیے کہ اصول و مبادی فلسفے کے بدل چکے اصول و مبادی فلکیات کے بدل چکے اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی ان کے در حقیقت ان کی احساسات تبدیل ہو چکی لیکن عبارت کی تحلیل اور تجزیہ وہ ایکت پر ج گفتگو کرتے ہیں تو اس عبارت کی تحلیل اور تجزیہ جس خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں جس کمال اور کمال مہارت کے ساتھ کرتے ہیں کم سے کم میرے علم میں ان کا ثانی اس میدان میں کوئی اور نہیں ہے اور پھر سوال پیدا کر یہ فیحا مسائل یہ یہ مسائل ہے اب وہ مسائل بھی یہ ایک صاحب نے کہا اور صحیح کہا کہ سوالات پیدا کرنے میں امام رازی کا کوئی جواب نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی سوالات وہ پیدا کر دیں ان کے جوابات بھی دے سکیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیانت کا تقاضہ ہے ایک انسان جو بھی سوالات ہیں اگر انہیں اس نے مرتب کر دیا تو آئندہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک مواد ہے سوچیں یہ تو غور و فکر جاری رہے گا لا تنقضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ میت ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ یہ سوالات ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں. اب جن کا جواب وہ دے سکے اور آپ کا اگر اس پر اطمینان ہو جائے قبول کیجئے مزید کے لئے غور و فکر کیجئے تو اس صورت العصر کا بھی یہ تجزیہ کہ یہ چاروں لوازم نجات ہیں باہم لازم و ملزوم بھی ہیں اس کی میں اس وقت تو بعد میں تو وہ تدمبر کی سطح پر کچھ گفتگو کے موقع ہوگا تو میں تفصیل سرز کروں گا اس وقت یہ کہ صرف ایک تمثیل کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کے جس کو ہم کہیں گے کامن سینس عقل عام اس کے حوالے سے بھی یہ چاروں چیزوں لازم و ملزوم ہیں اولن یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازمی شرائط ہیں نجات کی للہ جال کا کا معاللہ قتون میں مجموع اس کے لیے اقلی دلیل یہ کفایت کرتی ہے کہ جب اللہ نے چار چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو وہ سابد کر دے اور دوسرے یہ کہ امام راضی کا یہ جملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی جامع جو ہے اور ایک عقلی اور ملتقی اعتبار سے اور تجزیہ عبارت کے اعتبار سے حرف فخر ہے لیکن ان چاروں کے لازم میں منظوم ہونے کا معاملہ جو ہے عقل انسانی کے حوالے سے عقل عام کے حوالے سے کامن سینس کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی ایک عاقل و بالغ انسان اور نمبر دو جس میں سیرت و کردار کی سلابت اور پختگی موجود ہو یہ دونوں شرطیں اگر کسی انسان میں پوری ہو رہی ہوں شعور کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے آخر و بالغ ہو اور نمبر دو اپنی سیرت و کردار کے اندر بیسک اسٹرینگ جو ہے مورل اسٹرینتھ اسٹرینگ آف کریکٹر وہ موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے انحراف کرے کہ جو معاملہ بھی اس کے سامنے آئے فطرت کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا ہے منطق کا تقاضا ہے کامن سینس کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے حقیقت کیا ہے یہ نہیں کہ بس سرسری سی بات سنی جنہیں ہم کہتے ہیں کان کے کچے کسی نے بات کان میں ڈال دی ہے بس اس کو پلے باندھ لیا ہے اس پر اپنا طرز عمل بھی جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے یہ تو بات نہ ہوئی آپ تک پہنچیے حقیقت تک پہنچیے معاملے کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کی یہ پہلا منتقی تقاضا ہے پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کیجئے یہ نہ ہو کہ اب اگر وہ تلخ حقیقت ہے تو اب اپنی نگاہیں اس سے ہٹا یہ تو پھر دل کا چور ہے یہ تو سیرت و کردار کے اندر بستری ہے جو حقیقت سامنے آئے جیسا کہ میں نے بارہ مثال دی سکرات کی اس نے زہر کا پیالہ پینا گوارہ کیا لیکن جو حقیقتیں اس کے سامنے آئیں اس پر زبان بند رکھنا بھی گوارہ نہیں کیا مطالبہ یہ نہیں تھا اس معاشرے کا کہ تم ان چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ یہ نہیں یہ تو غیر منطقی بات ہوتی ہے ایک شخص کا ذہن ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے زہر کو تبدیل کر سکے اس کی سوچ ہے اور یہ مطالبہ نہیں تھا صرف یہ مطالبہ تھا زبان بند رکھو اس کو بیان نہ کرو اس کو عام نہ کرو لیکن اس کو بھی اس نے گوارا نہیں کیا اور اس نے اس پر ترجیح دی ہے زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی ختم کرنے کو اگر دو ہی آلٹرنیٹوز ہیں تو پھر میں زندگی کو ختم کرنے کو, کو, کو ترجیح دیتا ہوں اس پر کہ میں زندہ رہوں اور جس شے کو میں حق سمجھتا ہوں اسے میں بیان نہ کر سکوں تو یہ تو تیسرا مرحلہ بلکہ اخل عام کا تقاضا کیا ہوگا پہلے ہر شے کی حقیقت تک خود پہنچیے اس کی تہ تک پہنچئے جو حقیقت ملک شیف قبول کیے اختیار کیجئے اس کا کوئی عملی ہی ہے تو اب اس کو پورا کیجئے پھر یہ کہ اب اس کا اعلان کیجئے اس کا چرچا کیجئے اس کو بیان کیجئے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ اس سے ریزنٹمنٹ ہوگی اس سے فلاں ناراض ہو جائے گا اس سے میرے فلاں جو ہے مفادات اس کے اوپر آنچ آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں ان میں سے اگر کوئی بھی گیر ہو جائے کوئی بات بھی جو ہے انسان کو حق بات کے کہنے سے اس کے برملہ اعلان کرنے سے اگر روک دے تو معلوم ہوا کہ سیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے کردار نہیں ہے بودا انسان ہے تھوڑ دلا انسان ہے اس کے اندر سیرت کی طاقت اور کردار کی قوت موجود نہیں ہے. اور اب اس کے بعد اگر ریزنٹمنٹ ہوئی بل فیل مخالفت ہوئی استحزا ہو تمسکر ہو پروسیکیوشن ہو مار پڑے جیل میں جانا ہو اب ثابت قدم رہنا یہ گویا کہ سیرت و کردار کا ٹیسٹ ہے اگر یہاں بھی انسان نے پیٹھ دکھا دی تو معلوم ہوا کہ وہ تھا انسان کم ہمت انسان تھوڑے دلا انسان جیسا کہ میں نے ارض کیا دو شرطیں اگر پوری ہوں کہ انسان ذہنم اور شعوری ایک بار سے بالد ہو و بالد انسان اور نمبر دو سیرت و کردار کی اگر پختگی اور مضبوطی اور اگر کیریکٹر کی اسٹرینتھ موجود ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی اس لائن سے ڈیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے یہی ہے در حقیقت رب کس میں اس کائنات کی اصل حقیقت حقیقت حقیقت وجود زندگی کی حقیقت اپنی حقیقت اپنی زندگی کا معال پھر یہ کہ خیر و شر کی حقیقت یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے پہلے انسان اس تک رسائی حاصل کرے پھر جو چیزیں اس کے سامنے آئیں اور اس نے قبول کیا زہنن اور قلب اختیار کیا اب اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے اور پھر یہ کہ اسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو اسی کا اعلان کرے نہ صرف اعتراف کرے اعلان کرے برملہ ڈنکے کی چوٹ اور پھر یہ کہ اب جو تکلیف آئے بڑا پیارا جملہ ہے وہ جو حضرت لقمان کی نساہے میں آیا بولے یا کس لاہ تھا وامر بل صابق ان نل من کر وسبر لیکن کا حکم دو بدی سے روکو اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر بیٹھے اس لیے کہ بیتے گی لا محالہ اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں آپ حق کی بات کہیں اور, اور آپ پر کوئی ابتدا اور آزمائش اور تکلیف نہ آئے تو سب ان نظال کا ان عظمل جسے میں کہتا ہوں اسٹرینتھ آف کیریکٹر وہ یہاں لفظ عزم میں آیا ہے صاحب عظیمت انسان کل العظم انسان جن کے خوب مضبوط قوت ہے یہ ان کے لیے محالہ یہی راستہ ہے ولاسر ان نل انسان الفی ہات وا سوبل حق وط چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے اس عبارت سے وہ در حقیقت تاکید اور اینفس کی انتہا ہے جو اس چھوٹی سی صورت میں تین آیتوں پر چند الفاظ پر مشتمل صورت میں اللہ تعالی نے جتنے بھی اسلوب ہیں تاکید کے جمع کر دی سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھ رہا ہے اور اس کا ایمان ہے اللہ کا کلام ہے تو ایک ہیبت تو ابتدائی طور پر اس پر تاریخ ہو جانی چاہیے اللہ کا کلام ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اللہ کا من رستہ کو ملنا عقیلہ من اللہ کو ملنا حدیثہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی اللہ کی بات جو ہے سرتا سر درست ہے اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہونا یہ تو گویا کہ بنیاد ہے لیکن اس پر جتنے بھی امکانی ہو سکتے ہیں اسلوب انسانی زبان میں جس سے کہ تاکید مزید پیدا کی جا سکے وہ سب کے سب اس میں جمع کر دیے گئے سب سے پہلے یہ کہ جو اصل قاعدہ کلیہ ہے ان الانسان لفی خسر جملہ اسمیہ ہے جو آتا ہی ہے تاکید کے لیے پھر ان یقینا لفی لام مفتو خسرن خسرن یہ اس کا نکرا ہونا جو ہے تفخیم کے لیے بہت بڑا خسارہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے پھر یہ کہ اس پر قسم کھائیے زمانے کی قسم کم سے کم تذکر کی سطح پر بھی یہ تو معلوم ہے کہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے اپنی بات میں زور دینے کے لیے ہم بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو جب قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس میں ہم تاکید کا ایک زور پیدا کرنا ہیں تو اس اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں الانسان لفی الفیق ازین عام وا بس و تاس و بل حق و تباس تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ چار بنیادی سبق اور چاروں سے مل کر یوں سمجھیے کہ اس کا جو اصل اس میں جو ہمارے لیے ذکر ہے جو یاد دہانی ہے جو رہنمائی ہے جو اس کا اصل مورل لیسن ہے جیسے کہ میں نے پچھلی برتباش کیا تھا وہ یہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک کامیابی نہ مال و دولت سے ہے نہ دنیاوی حیثیت و وجاہت سے ہے نہ اختیار و اقتدار سے ہے بلکہ ایمان عمل صالح تواسب الحق واسبی صبر سے ہے نمبر دو یہ چاروں کامیابی کے ناگزیر اور کم از کم لوازی ہیں ان میں سے کسی ایک کو سابت نہیں کیا جا سکتا نمبر تین یہ چاروں لازم و ملزوم ہے ان کے اندر ایک منطقی ربط ہے اور آخری بات یہ اس پہ انتہائی تاکید اللہ تعالی نے اختیار کی ہے تاکہ یہ ہمارے جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے تھے لوح قلب پر کندہ ہو جائیں یہ الفاظ اور یہ تصور جو ہے ہمارے آسات کے اندر سرائط کر جائے کہ کامیابی ان چار چیزوں سے ہے اور یہ کامیابی کے کم از کم لوازم ہے اور یہ چاروں چیزیں ناگزیر ہیں باہم لازم و ملزوم ہے اور اللہ تعالی نے اس پر قسم کھائی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وبذكر الحكيم